السلام <سؤال> علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد باقی تمام گروست میں ممبران کو شامین کو سب کو سلامت کرتا ہوں ہمارے سترہ دس کتاب دعوشی میں سے مقدس عدل الہم یا عدل مقدس اس میں عدم کے میں توضیحات ہیں اس سلسلے میں جو ہے درس نمبر سات سو تینتالیس اور تین سو پچاسی ہے ہاں جی سات سو تینتالیس دعوت کے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور تین سو پچاسی اباد کے درست کی تعداد ہے تو اس درس میں جو ہے ہم العدل جل جلال قرآن پاک میں ہاں اس سے پہلے اس عیسو مقدس کی لغوی تشریح اور علماء اس کے جو چاہ لکھا تھا اس میں سے تھوڑا سا لوگوں کو ان کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کے لیے بیان کیا تھا اور ابھی جو ہے آیا یہ مقدس قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے تو کس شکل میں اسم کی صورت میں صفت کی صورت میں فعل کی صورت میں ہے دیگر مشتقات کی صورت میں ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات تاکہ ہم اس لیں مجھے یہ اس مقدس قرآن پاک میں ہے تو کس صورت میں ہے تو عنوان یہ العد الجل جلال قرآن پاک میں ہاں جی اس عنوان سے توجہ ہے تو العد الجل جلال یہ اس مقدس قرآن پاک میں ہاں جی اللہ جلا جلال ال کے آسمائے حوصنہ کے طور پر ذکر نہیں ہوا ہے ہاں جی کہیں اللہ نے کا اندل حرما کاسماء السنہ ذکر نہیں ہوا ہے لیکن بہت سے آیات میں اس اسم مقدس کے مشتقات و افعال ذکر ہوئے ہیں پہلے میں یہ مزدر ہے تو مزدور سے سارے باقی سارے سمفائل شیل تمام رسمیں سنبھال مفہو شبت مشبہ مبالغ یہ سب جو ہے مزدر ہی سے بنتے ہیں فرماتے ہیں لیکن بہت سے آیات میں اس اسم مقدس کے مشتقات و افعال ذکر ہوئے ہیں قرآن باغ میں جن سے یہ صفت العدل اللہ تعالیٰ کے لیے واضح اور بدہی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے ہاں جی اور ان آیات میں سے جو چند ایک پیش خدمت ہے آپ لوگوں کو تاکہ میں اپنی مداح کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں کہ بہت سے آیات ہیں ان سے ہم اس صفت کو آخذ کر سکتے ہیں اس اس مقدس کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام و مج صفت کے طور پر ثابت کر سکتے ہیں یہ قرآن میں جو ہے العدل قرآن سے ثابت ہے میں جو پہلا جو ہے گائے تھے وہ تم بسرحمن کلی مت و رب کا صدقہ و عدلہ لام و بد دل علی کلمات و سمی و علی یہ سرحِ عنام عاد نمبر ایک سو پندرہ ہیں کی اور آپ کے رب کا کلمہ یا کلام و وعدہ سچائی اور عدل کے ساتھ عدل کے اعتبار سے کامل ہے سچا اور عدل کامل ہے اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا یعنی تمت کلمت رب کا یعنی آپ کے رب کا کلمہ یعنی کلمہ بن کلام یہ آوازہ تمت مکمل ہوا ست کا مبادلہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے آپ کے رب کا کلمہ لام ببد علمات کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے لامبدلا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا تو اس آیت مبارکہ میں کلمہ سے مراد ہاں جی لامل علی کلمہ تو برکرت مت میں کلمہ سے مراد جو ہے علمان فیصلہ وعدہ اور وعید ہو سکتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالی نے اسلام کی فتح اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اور اسلام کے غلبہ کا جو فیصلہ کیا تھا اور مشرقین کی خواری کی جو وعید سنائی تھی اللہ تعالی نے قرآن وہ سب پورے ہو گئے ہاں جی وہ سب پورے ہو گئے التمت کل مترمک اللہ مبل کرلماتی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں یہ توجات جو ہے حاشۂ تجمہ قرآن شیخ محسن نشی کے وہاں سے میں نے یہ توجہ دیا ہے جس آئے سفر حاشۂ نمبر ایک سو سولہ عیست مسجد سے واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے فیصلے اور کلام سبھی سچائی اور انصاف پر مبنی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ بندہ مومن کو کیسے شک کر سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وعدے فیصلے اور کلام سبھی سچائی اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں اور جب اللہ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہو اس کا وعدہ بھی سچا اور عدل و انصاف پر مبنی ہو اور اس کا کلام بھی سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہو ہاں تو بلا شبہ جو ہے وہ ذات تو بلا شبہ جنہیں وہ ذات پاک کمال عادل و انصاف سے متصف ہے اور بلا شبہ ہاں جی وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ العادل و ذلاعل اور مبالغہ العدل یعنی نفس عادل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب ہے وہ عادل بھی ہے ذوال انصاف کرنے والا مبالغہ سے العدل یعنی نفس سے عادل مبالغ ایک مبالغ ہے طورنہ العادل سے مراد عادل اور ذلعل کے معنی ہے یعنی بہت زیادہ عدل انصاف کرنے والا اس کے انصاف کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے اور اس کے فعل و قول احکام میں ظلم مجور کے ہاں جی شائبہ تک کا امکان نہیں ہے ظلم مجور کا اس کے قول فیل میں ہاں جی اس کے فیصلوں میں ہے ظلم مجور کا شائبہ تک کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ ذات جو ہے سرا پادل ہے اور اس تمام اور اس کی تمام نظام تغوینی و تشریعی کمال عادل کی تصویر پیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو ہے اس نظام میں تشریحی اس کے شریعت کے احکامات جو قرآن پاک کے سرج میں ہمیں برتر پہنچایا سابقہ میالیہ السلام کی آسمانوں کی کتاب آزمان کتابوں کے سرد میں وہ بھی جو ہے کمال عدل پر ممنی ہے اور ایسے اس کائنات میں جو نظام حاکم ہے اور نظم بھی جو کائنات کی کمال عدل کی جو اللہ تعالیٰ کی کمال عدل کی تشویر پیش کر رہی ہے سب کے ساتھ تمام موجودات عالم مل کر اس کے نظام ہستی اور نظام و قوانین تشریح میں کوئی ایسا حکم یا قانون یا نظام جو عدل انصاف سے سر سوزنی جی؟ کے جو ہے سرے کے بارے سوزنی باہر ہو تلاش کریں آپ تلاش کریں اللہ کی اس کائنات کے جو نظام ہے اس میں کوئی بھی ذرا برابر ہاں جی کوئی ایپ کوئی خلل نظم نشق کے خلاف آپ تلاش کریں تو ہر نہیں ملے گا ہاں جی تمام موجودات عالم مل کر تب محلوقات اللہ تعالیٰ کے اس کے نظام حسین میں اس کائنات میں اور نظام و قوانین تشریح میں بھی شرعی کوئی ایسا حکم یا قانون یا نظام جو عدل انصاف سے سر سودنی باہر ہو عدل انصاف کے دائرے سے تلاش کریں سب مل کر تلاش کریں ہاں جی تمام موجودات عالم مل کر تلاش کریں ہر کس نہیں ملے گا بس اللہ بلا شک شعبہ اللہ دل ہے اور صفت عدالت سے متصف ذات پاک ہے بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں اس کی ذات جو ہے صفت عدالت سے متصف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسم الوجنام اس میں شعق العادل ہے یا عادل کہہ کر الحمد ہر روز اللہ تعالیٰ کو صفت مقدس صفت سے ہم یاد کرتے رہتے ہیں تو میں ہم مختصر اس ایک آیت پر اتفاق کرتے ہیں دو تین آیات اور بھی ان شاء اللہ آپ کو توضیح پہنچاتے رہیں گے